الحمدللہ رب العلمین وسلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد کیا ایک گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا تو گزارش یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگر نیت صاف ہو اگر مقصد اللہ کی رضا ہو لوگوں سے داد حاصل کرنا مقصود نہ ہو ریاکاری مقصود نہ ہو تو اللہ کی راہ میں جتنے بھی جانور زیبا کیے جائیں وہ کم ہیں آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں کہ آپ نے حد کے موقع پہ تقریباً سو اونٹ ذبح کیے تھے تو کیا اسے اسراف کا نام دیا جائے گا بالکل نہیں لیکن اگر کسی گھر میں ایک سے زیادہ جانور اس لیے ذبح کیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے لوگ ہمیں خراج تحسین پیش کریں لوگ ہمیں داد دیں اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے اور اس کی مذمت آئی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے واللہ اللہ تعالیٰ عالم